وخير الهدي هدي محمد صَلَّى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بداه وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار فعوذ بالله من الشيطان فجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين استجابوا لربهم وأقابوا و بَيْنَهُمْ وَمِمَّا گئی يُنفِقُونَ محترم سامعین بزرگان دین نوجوان ساتھیوں دینی ماؤں اور بہنوں یہ ہم نے سورہ شورا کی ایک آیت رابطہ کی ہے جو آج خطبے کا موضوع ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنی کتاب کا فہم اور اپنے نبی کی سیرت اور سنت کو پڑھنے لکھنے کی توفیق دے میرے بھائیو اسلامی احکام میں سے بہت بڑا حکم ہے شورا آپس میں جو کام بھی انجام دیے جائیں وہ مشورے کے تحت ہوں مشورے کا بڑا اونچا مقام و مرتبہ ہے یہ سور شورہ کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس آیت میں اللہ رب اس سے موضوع اس کے آگے پیچھے اللہ رب العالمین نے ایمان والے مد کی پرہیدگار جنت جہل جنت ابرار کی دس نشانیاں بیان کی ہیں دس صفات اور خوبیاں بیان کی ہیں ان میں ایک خوبی اللہ نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ وہ امر ہوم شور ہوم وامدین سجاب الر وامنا ہوم ہوں ان کے بول رب العالمی نے فرمایا یہ میرے جنت میں جانے والے بندے جن کے لیے ہم نے آخرت تیار کیا ہے ان کی نو دس خوبیوں میں سے ایک بڑی عظیم ترین خوبی یہ ہے کہ وہ امرحوم شورا ہوں ان کے سارے کام جو ہوتے ہیں باہمی مشورے کے ساتھ ہوتے ہیں شورا کے تحت ہوا کرتے ہیں ہر آدمی اپنے ہی فیصلہ نہیں کر لیتا بلکہ ان کا جو ان کے سامنے جب بھی کوئی معاملہ آتا ہے تو آپس میں بیٹھ کر کے مشورہ کرتے ہیں رب العالمین نے قرآن پاک ندی سے اندازہ لگائے مکمل ایک سورت نادی کی ہے جس کا نام ہی سور شورا رکھا ہے مشورے والی سورت رکھا ہے آج دنیا کے اندر آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کا ڈائریکٹ تعلق اللہ رب العالمین سے ہے اللہ رب العالمین نبیوں کی وہ اپنی نگرانی میں رکھتا ہے لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کو حکم دیا انہ متبق کے لیے اللہ نے باقاعدہ اپنی نبی کو حکم دیا و شاویر امر ہمارے نبی آپ ان کو ما اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کریں اپنے معاملات میں جہاں کی کوئی معاملہ آ جائے حالانکہ نبی کو مشورے کی ضرورت نہیں ہے نبی کو خود اللہ تعالیٰ بتاتا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود اللہ نے اپنی نبی کو حکم دیا و شاویر ازمتا کل ار اللہ آپ کما نبی آپ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کریں مشورے میں جو بات طے ہو جائے سیدا ازمتا مشورے کے بعد جو بات چیت طے ہو جائے اور پکا یہ تھان لے کہ ہاں یہ کرنا ہے تو فتوق کل ار اب مشورے کے بعد جو بات طے ہو اس کے جانا پہنانے کے لیے آپ اللہ تعالیٰ ذات ساتھ متوقل کریں ان نو گل متوقع اللہ تعالیٰ توقل کرنے رکھنے والوں سے بڑی محبت کیا کرتا ہے نبی علیہ سرا کو سلام کو اللہ تعالیٰ مشورے کا حکم دے و تمام اہل علم کہتے ہیں نبی علیہ سراخلام کو مشورے کا حکم جو دیا گیا آپ کسی کے مشورے کے محتاج نہیں اللہ خود آپ کی رہنمائی کرتا ہے لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے حکم دیا کہ آپ کے دوست احباب آپ کے ساتھ ہی, ہی آپ ان سے مشورہ کریں گے تو دو چیزیں سامنے آئے گی ایک وہ بھی آپ کی ابتدا میں ہمیشہ لوگ آپس میں مشورہ کریں گے نمبر دو جن ساتھیوں کو بڑھا کر کے آپ مشورہ کر لیں گے اس سے ان کی حوصلہ افزائی بڑھ جائے گی اپنے متعلق بڑی خوش پیدا ہو جائے گی وہ برابر آپ سے جڑے رہیں گے کاربن یہی وجہ ہے نبی علیہ صراب شام کا یہ اخلاق ہسنا اور آپس میں لوگوں کو مشورے کے لیے بنانا یہی بہترین وہ کردار ہے جس کے متعلق آیا کہ نبی علیہ اللہ کا جو ایک مرتبہ صاحب پکڑ لیا زندگی میں صرف نبی سے علیحدہ نہیں ہوا نبی سے اختلاف نہیں کیا بھائی بسابر ہو اسی لیے ربران مین نے وہ واقع ہے دوستوں جس کو اللہ تعالیٰ نے سورے نور کے اندر بیان کیا ہے حضرت آئے سردی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان تراشی کا جب نبی علیہ سراف شام کو بہت پریشانی ہوئی مناسبوں نے ہنگامہ کھڑا کیا بات کو سہنا اور کچھ گھوڑے پنکھی بینا پر سیرے سادے مسلمانوں نے اس کو ہوا دیا نبی علیہ سراف شام مسجد میں کھڑے ہوئے فرمایا یا سیرو علیہ اے لوگوں میری بیوی عائشہ پر اتنا بڑا پوتان لگایا گیا ہے اور اس قدر ہمیں بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہمارے بھائی اے میرے صحابیوں اشیرو الحیہ ذرا مجھے مشورہ دے ہم کیا کرے اللہ اکبر اور آپ اور وہی کا نزول ہو لیکن ساتھیوں سے مشورہ کرنے کا یہ مقام و مرتبہ فی اس آیت پر عمل کرتے ہوئے نبی علیہ صاحب آپ کے زوجا کا ظالموں نے بہتان لگایا تو اپنے سے فیصلہ کرنے کے بجائے آپ اشیرو اے لوگوں دورا مجھے مشورہ دو نبی علیہ سرا تو نے ساری زندگی مشورے سے کام کیا ہے جب آپ مدینے طیبہ آپ آئے اور آنے کے بعد با جماعت نماز کا حکم دیا گیا ابا جماعت نماز پڑھنے کے لیے اے لوگوں کے ساتھ گھڑیاں نہیں تھی لوگ آگے پیچھے ہوتے تھے پتا یہ نہیں چلتا تھا کہ جماعت کب کھڑی ہوگی بڑی پریشانی تھی لوگوں کو جماعت حاصل کرنے میں اور جماعت کا انتظار کرنے میں بڑی مشکلات آیا کرتی تھی نبی علیہ سراج نے ایک دن سارے لوگوں کو مسجد میں بیٹھایا اور فرمایا لوگوں نماز جماعت ادا کرنے کے لیے کوئی ایک نظام ایسا تیار کیا جائے کہ کی ہر آدمی کو معلوم پڑ جائے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے بہت سارے لوگ اکٹھا ہوئے کسی نے مشورہ دیا کسی نے مشورہ دیا کہ آگ اکٹھا کر لی جائے لکڑیاں اکٹھا کی جائیں اور خوب کثیر اچ... تعداد دس... دس... دس... دس... مقدار میں لکڑی ہو اور تھوڑی تھوڑی لکڑیاں الگ کر لی جائیں اور جب نماز کا وقت ہو جائے آگ جلا دیا جائے روشنی ہوگی اور دھواں دور تک پہنچ جائے گا جس کو دیکھ کر کے لوگ سمجھ جائیں گے کہ جماعت کا وقت ہو گیا ہے لیکن نبی علیہ اللہ نے ساتھ نوایا یہ تو ہم نہیں کر سکتے کیوں عبادت کے وقت آگ جلانا اور آگ کو دیکھ کر کے عبادت کے لیے آنا یہ تو مجوسیوں کی کا طریقہ ہے ہم مجیسیوں مجوسیوں کا طریقہ نہیں اپنائیں گے پھر کسی نے کہا یا رسول اللہ ایک تاپ لوہا تاب دیا جائے اور وہ نماز کا وقت آ جائے تو گھنٹی بجائی جائے لوگوں کو مشورہ دیا آن فرمایا یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے اس کو ہم نہیں اپنی عبادت میں شامل کریں گے گھنٹی بجانے والا سلسلہ بھی ختم کر دیا انکار کر دیا بڑی بحثیں ہوئی آخر یہ کسی نے مشورہ یہ دیا کہ یار رسول اللہ ایک بانسری رکھ لی جائے اور نماز کا وقت جب ہو جائے تو منہ میں لگا کر کے کوئی خوب بلند آواز سے آواز لگائے اس آواز کو سن کر کے سارے لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ جماعت کا وقت ہو گیا ہے مسجد میں آ جائیں گے آپ نے بھی اس کو پسند نہیں کیا لیکن کوئی بات طے نہ پائی اس لیے مسجد برخاست ہو گئی اور سارے لوگ جا کر کے سو گئے آگتے پنجاب عمر فاروق اور بہت سارے صحاب کرام رات کو جب سوئے تو کہتے ہیں ہم لوگوں نے دیکھا کہ ایک شخص وہی بانسری اپنے بغل میں دبائے ہوئے ہمارے سامنے آیا میں نے اس سے کہا صاحب یہ بانسری کیا کریں گے اس کو ہمیں دے دیں کہا کیا کرو گے کہا یہ آپ نے لکڑی کی ایک بانسری لی ہے جس میں سوراخ ہے اور منہ میں پھونکیں گے تو خوب بلند آواز اس سے نکلے گی ہم لوگ نماز کے وقت کو بجائیں گے تاکہ سارے لوگوں کو نماز کا علم ہو جائے تو اللہ کے بندے کیا کرو گے اس کو دے کر کے اس سے بہتر چیز ہم تم کو بتا دیں کہا بڑی اچھی چیز ہے اس سے بہتر چیز کیا ہے کہا جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے ایک آدمی کھڑا ہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ان لا اشد و اللہ الح اشد اللہ الحلہ اشد اللہ محمد رسول اللہ اشد ان محمد رسول اللہ پوری آداب اس نے یہ سارے کلمات دکھا دیے کہا کیا کروں گے پاسری بجا کر کے سب سے بہتر یہ ہے نماز کا وقت ہو جائے تو ایک سر کھڑے ہو کر کے ان کلمات کو کہیں اللہ کی کبریائی رسالت کا اقرار توحید کا اقرار حیا الفرا حیا نل فراہم کامیابی اور نماز کی دعوت اس سے بہتر کلمات کیا ہوں گے صحابی نے یاد کر لیا خواب کے اندر صبح نبی رہی سرا اسلام کے پاس آئے اللہ آج میں نے خواب دیکھا ہے اور کسی نے خواب میں یہ کلمات ہم کو سکھائی ہے آپ نے بہت اچھا جیسے کا وقت ہوا نبی علیہ سراط اسلام نے عبداللہ ابن زید ابن عبدہی کہیں ربی ربی اللہ تعالیٰ کو بلایا اور فرمایا دیکھو شہر کا وقت ہو گیا ہے ان کلمات کو یاد کرو بتاؤ اور حضرت بلال کھکرایا بلال کھڑے ہو گئے اور ان کے ساتھ میں نبی علیہ شراب شاہ نے اس صحابی کو کھڑا کر دیا جنہوں نے خواب چندرے کلمات دیکھے تھے اب جو دیکھنے والا صحابی آہستہ سے کہتا اللہ اکبر اللہ اکبر اور حضرت برال خوب بلند آباد سے اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے پورا مدینہ زندگی میں پہلی مرتبہ ان کلمات سے بوجود تھا ہمیںال دینا شروع کیا ہمیں سے جن جنہوں نے خواب دیکھا تھا یا رسول اللہ بلال کو ہٹا ہے میں نے کلوات خواب دے کے میں دیکھے میں دیکھا تمہار جاؤ ناد بلال تم نے خواب دیکھا لیکن ایک نات بلال کو کہو کیونکہ بلال کی آواز پیاری بھی ہے اور پونخ بھی ہے اسی دل سے زندگی بھر کے لیے رحمتِ بلا جو ہے بہت بے رسول بن گئی اذان ہو گئی عمر فاروق رضی اللہ تعالہ ہو اپنے گھر میں یہ بھی تھا نے گھر سے بھگے دوسرے صحابی تیسرے صحابی جنہوں نے خواب میں دیکھا تھا سات کے سب چاروں طرف سے دوڑ کر کے نبی کے پاس آ گئے یار سر اللہ ان کرماد کو کس نے کہا میں کیوں؟ کہ میں چونکہ میں نے خواب میں کرماد دیکھے دوسرے نے کہا آپ نے ساتھ نوایا تم لوگ نماز کے لیے پریشان تھے کہ کی نماز کے لیے کیسے دعوت دی جائے کیسے بتایا جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے اللہ العالمین نے تم نے جو خواب دیکھا جو کلمات دیکھے وہ اللہ نے خرشتے تھے جس کو تمہارے پاس بھیجا تھا اور یہ آزان اس طرح سے فرشتوں کے ذریعے رائے جھولی باہمی مشورہ یہ بڑی خیر و برکت کی چیز ہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے معاملات میں بیروں سے مشورہ کرنے والا اور لینے والا بنائے اسی طرح سے نبی علیہ و سرا ساری زندگی مشورہ کرتے رہے آپ کے انتقال کے بعد بھی شہاب کرام کا یہی دستور تھا نبی علیہ تو سرا سعید بخاری کی روایت عبداللہ بن عباس اللہ تعالا نما کہتے ہیں اے لوگو حضرت ابو ہرانا کہتے ہیں مارا تو احادنہ ما احادن اے لوگ حضرت ابو ہرانا کہتے ہیں میں نے دنیا میں اپنے ساتھیوں سے زیادہ نبی علیہ سراستان سے مشورہ کرتے ہوئے میں نے کسی کو نہیں پایا نبی علیہ سرات کے بارے میں صحابی کا یہ کہ کور کی مارا مشورہ سنبی صلاح صاحب ہی نبی علیہ کتنی پابندی سے اپنے صحابہ سے مشورہ کرتے رہے اتنا زیادہ مشورہ کرنے والا اپنے تو احباب سے میں نے دنیا میں کسی کو نہیں پایا نبی رہسام نے ریکارڈ کام کیا اسی لیے آپ کے بعد صباب ماشاء اللہ ہمیشہ ہر کام میرے بھائیو مشورے سے کرتے رہے ہم نبی اشرا کے انتقال کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب مرض الموت میں تھے تو چھ آدمیوں کو بلایا یہ کتنی بڑی حکومت اتنی بڑی خلافت و سلطنت عمر فاروق کے بیٹے موجود ہیں خاندان موجود ہے لیکن نہیں سب سے پہلے انہوں نے چھ آدمیوں کو بلایا حضرت عبد الرحمان بنو سید الادق فیض استاد بن نبی وقت عثمان بن علی بن نبی صارف ان تمام لوگوں کو بلایا اور فرمایا اب مجھے لگ رہا ہے کہ میرا آخری وقت ہے میرے مفاد کے بعد تم چھ آدمی آپس میں مشورہ کر کے جسے مناسب سمجھنا خلیفہ بنا دینا ہماری جگہ اس کو خلیفہ تسلیم کر لینا یہ امانت ہے امانت کے ساتھ امانت داری کے ساتھ فیصلہ کرنا سدھو اور فاروق کا انتقال ہوا انتقال ہوتے ہی جو شوروں انہوں نے بنائی تھی چھ آدمی اکٹھا ہو گئے اور سب نے بے اتفاق کا عثمان عمر او او کے بعد اگر خلیفہ بننے کے مستحق ہو تو تم ہی ہو اسی وقت حضرت عثمان میرف بار خلیفہ بنا لیے گئے تمہارے بھائیوں مشورے میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے مشورہ کرنے میں ہمیشہ انسان کا فائدہ ہے کبھی نقصان نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بھی اپنے ہر ہر معاملات میں مشورے سے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اکر وادآ اللہ کلبی ماتی بھول رہی الحمد للہ وقفا وسلم صحیح بخاری کے روایت عملہ حضرت عمر عبدالختح مت کے بعدیث اس لیے سنا دے رہے ہیں مشورے کا مطلب یہ نہیں کہ ہر ایک کو اکٹھا کر لیا جائے چوروں کو ڈاکوں کو بدماشوں کو خود گردوں کو مفاد پرستوں کو نہیں یہ مشورہ بھی ان سے لیا جائے جو دیندار ہوں تقواہ ہو, ہو مخلاس ہو یہ ساری چیزیں عمر فاروق نے شیب مقرر کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تاران عنہ کے بارے میں آتا ہے صحیح بخاری کی روایت کہ کان القرا دل خطابن کہتے ہیں عبداللہ بن وی ہم نے دیکھا عمر فاروق رضی اللہ تعال ساری زندگی مشورے سے کام کرتے رہے لیکن مشورے میں کون تھے وہ سارے کے سارے علماء تھے فبلا تھے چاہے جوان ہو یا بوڑھا یہاں تک کہ سب سے کم سن ان کے سورا کا جو منبر تھا حضرت عبد اللہ ابن عباس عزی اللہ تعالا تھے سب سے کم سر سب سے کم سر اور بالکل اپنے بازو میں بیٹھایا کرتے عبداللہ بن عباس کو بہت سارے والے جو تھے ان کو سا تھا ہوئی ہمارا بھی بیٹا ہے ان کا بھی بیٹا ہے ان کے بھی بیٹے ہیں لیکن یہ عبداللہ کے کی اندر کیا خوبی ہے عمر نے اس کو شورا کا ممبر بنایا صحیح ہے لیکن بالکل بازو میں بیٹھاتے ہیں کچھ لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کیا عمر فاروق کو پتا چل گیا دوسرے دن جب سارے شورا کے روڑے سے تو عمر فاروق نے کہا دائیں طرح سے ذرا آپ بتائیں ادا جا انسر اللہ ولفتوح کی کیا تفسیر ہے بیان کیا عمر فاروق نے کہا لا اس کی یہ تفسیر نہیں دوسرے نے بیان کیا عمر فاروق نے کہا لا تیسرے نے بیان کیا کہا لا چوتھے سے بیان کیا کہا لا آخر میں سب سے چھوٹا کم عمر اللہ بن عباس کی باری آئی اللہ, سورت کی تفسیر تم بتاؤ وہ ترجمان قرآن تھے نبی ریستان تم آئے تھے اللہ پکے ہو کے دل اللہ علب وہ پکے ہو کے دل اللہ کتاب و سنت کا اس بچے کو آج بنا دی نبی سے دعا تھی عمر فاروق آ کے تم بتاؤ کھڑے ہو گئے تاہمر المومنین اور مسلمانوں اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی وفات کی خبر دی ہے اور کہا دین مکمل ہو گیا آپ کا کام ختم ہو گیا اس لیے اب آپ کو دنیا چھوڑ کر کے ہمارے پاس آ جانا ہے۔ عمر فاروق کے کہنے پر حضرت عبداللہ بن عباس نے جو تفسیر بجان کی سارے لوگ آپ کو سب دن علم اس نوجوان کے اندر ہے عمر فاروق نے کہا اس نوجوان کے اس کمشنی میں شورا کا ممبر اور ہمارے باپو میں بیٹھنے کے لیے جو چیز ہمیں مجبور کی ہے اس کے علم نے ہمیں مجبور کیا ہے میرے بھائیوں مشورہ کرو اللہ تعالیٰ نبی اب اور ایک بات اور بتائیں آج سارا باہر ہمارے اندر کیسے آ ہے اوپر سے نیچے تک اس ممبر سے لے کر کے گھر تک اور اس مسجد کے مسلے سے لے کر کے آپ کے آفس اور دکان تک جو بھی بگاڑ پیدا ہوا فساد کسی حکم کو چھوڑ دینے کی بنا کر امام طبرانی رحمت اللہ موچ میں اوسط کے اندر نقل کرتے ہیں عبداللہ اللہ ابن عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو ہلا کرنے والی ہیں تین چیزیں ہی, ہی جو نجات دینے والی ہیں وہ سلاسن سب اور تین نیکیاں ہیں جیسے کفارہ بنا دیا جاتا ہے وہ سراسن درجہ اور تین نیکیاں ہیں جس سے انسان کے درجہ اللہ جنت سے بلند کرتے ہیں بارہ چیزیں آپ نے بیان لی ان میں سات سے پہلی تین چیز وہ سراسن اے دیکھو تین چیزیں ہلاک برباد اور تباہ کر دینے والی ہیں نمبر ایک فصو وہ ہوا متدا وہی شاغل مرفسی <بِنَفْسِهِ> آپ نے سمجھ تین چیزیں جو امت پہلاؤ کو برباد کر دینے والی ہے ان میں سب سے پہلی چیز فصوں کو انسان کو اللہ مال دے انسان کو اللہ علم دے انسان کو اللہ صحت و تندرستی دے لیکن کنجوس اور بخیل ہو جائے نہ اپنے مال سے کسی کو فائدہ پہنچائے نہ اپنے علم سے کسی کو فائدہ پہنچائے نہ اپنے صحت و تندرستی سے کسی کو فائدہ پہنچائے یہ سب سے پہلی چیز ہے امت کو ہراس کرنے والی نمبر دو وہ ہوا مشتبہ قرآن کی پیروی نہ ہو سنت کی پیروی نہیں اتنی اللہ لہ اتنی رسول نہیں بس اے جا اپنے انسان اپنے نفس کی پیروی کرنے لگے من کا پی ہو جائے الا وکیلا اس شخص کو کون ہدایت دے سکتا ہے جس نے اپنے فدا اپنا معش کو بنایا ہے وہی کرے گا جو اس کا نفس کہتا ہے دباں سے کہتا ہے الا اللہ لیکن امر سے کہتا ہے اللہ علا بس ہمارا معبود کیا ہے ہمارا نس ہے ہمارا دل جو کہے گا ہم وہی کریں گے نمبر تیس وہ ایجابل مری بے نس ہر معاملے کے آدمی میں ہماری رائے سے بہتر کسی کی رائے نہیں ہمارے فیصلے سے بہتر فیصلہ کسی کا نہیں ہم نے جو کہی دیا اگر سارے لوگ وہی مانیں گے تو ٹھیک ہے وہ ہم کسی کی چلنے نہیں دے گی یہ مشورہ نہ ہوا یہ تو ہندو پاک کے جمہوریت ہو گئی سمجھ گئے نا سورج کی ضرورت ہے مشورے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہلے سے فیصلہ کر کے نہ آئے میٹنگ میں بیٹھے پھر ذرا تو سے کیا ہر ایک کی رائے اور چیز کی رائے دے کر ہو اس کو قبول کر لیا جائے الاخلاص کے ساتھ اس کو کہا جاتا ہے میرے بھائیو مشورہ اور ہے یہ نہیں آج ہمارا دکھوں ہے پہلے ہی سے آدم ممبروں سے مل کر کے ہم اپنا فیصلہ کر لیتے ہیں میٹنگ تو بیٹھے گی لیکن اپنی بات ہمیں منوانا ہے اسی لیے بات ماننے کے بجائے دس تو دس پارٹیاں وہیں سے ہو جاتی ہیں جی. نہ مسجد کا مشورہ ہوگا نہ مدد سے کا نہ تنظیم کا نا جماعت کا کیوں وہاں مشورہ نہیں اپنی بات منوانے کی تھی بنائے آپ نے ساتھ نوایا وہ اے شاہ المرء اے بنسی آدمی کو ہرا کرنے والا والی تین چیزوں میں سے ایک چیز یہی ہے اپنی منمانی اور اپنی بات منوانے کی کوشش کرے اللہ تعالیٰ کی برائی سے ہم سب لوگوں کو بچائے آخر میں میرے بھائی یہ اللہ کے گھر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ اللہ کا مقدس گھر ہے اس کے کچھ آداب ہے اس کے کچھ احکام ہے اس کی کچھ عزمت ہے اللہ, اللہ رب العالمی نے فرمایا سورے نور کے اندر یہ آ مسجدیں اللہ کے گھر ہیں یہ عبادت کے لیے احتیاط کے لیے فرما برداری کے لیے ذکر کے لیے شراوت قرآن کے لیے اعتقاد کے لیے بنائی گئی ہے یہاں دنیا کا کوئی کام نہ ہو یہاں کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ عبادت کرنے والوں کو خرل پڑے احتکاب کرنے والوں کو پریشانیاں ہو سراوت کرنے والوں کو ڈسٹرب ہو اسی طرح سے سننے سنانے والوں کو کوئی تشویش ہو ایسی ساری چیزیں اسلام نے حرام قرار دے دیا ہے اس طرح کے علادی علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہر ایک کام کو اسلام نے منع کردہ دے دیا ہے جو نمازیوں کو پریشان کرے مثلا اللہ کل نے ساتھ لوایا کسی کی گاڑی غائب ہو گئی ہے ہر رات سے گائے روڈ سے امام صاحب کے پاس آنا ہمیں اجازت ہے میری گاڑی غائب ہو گئی کیونکہ بہت دور دراز کے نمازی یہاں آئے ہوئے ہیں نماز جنا پڑھنے والوں ہماری گاڑی فنا کمپنی کی ہے یہ نمبر ہے غائب ہو گئی کسی کو معلوم ہو تو بتا دے کسی کا مال غائب ہوا کسی کے گھر میں چوری ہوئی اللہ مر روڈ پر کسی کا نقصان ہوا مسجد میں آ کے اعلان کریں اللہ کے رسول نے اس ساتھ میں خبردار اگر مسجد میں کوئی چیز اکیلا کوئی سب دام کرتا ہے میری پڑا چیز گائے ہے تو تم کہے نا لارت اللہ دیکھو اللہ تیری کی تجھے واپس نہ لگتا ہے کیوں تورے مسجد میں توہین کی آ کر کے مسجد یہ چوری چوری کی اعلان کرنے کی جگہ نہیں ہے یہ عبادت کی جگہ ہے باہر جا کر کے اعلان کر اور آج مسجد کی ہانت اور مسجد کی توحید توہین کا ایک بہت بڑا دریا ہمارا موبائل بن چکا ہے اور موبائل بھی کیسے ابھی آپ نے سنا گھنٹی بدانے کی یہ اذان کے وقت اسلام نے منع کیا اور اس سے خطرناک گھنٹی ماری کہاں بچتی ہے پاکٹ میں اور بتا اور کہا تو زیادہ ٹیلیفون آیا تو کھول کے دیکھتا بھی ہے کہ کس کا ہے اگر کام کہے تو ٹھیک ہے ورنہ کٹ کر بیٹا اور میں نے میں ایک متا مسجد میں دیکھا یا اللہ پھر سلا یعنی ابھی میں نماز پڑھ رہا ہوں نماز کے بعد ٹیلیفون کا جواب دوں گا یہ ہمارا موبائل اور بسا اس سے بدبختی کی کسی اللہ اکبر کہ تب پتا نہیں کتنے گانے اور طرح طرح کے نغمات رکھ کر رکھا ہے میں کہتا ہوں آج تک کسی ہندو, ہندو کو مندر میں قرآن کی تناوٹ تو نہ ہوئی کسی گرجے میں تناوٹ نہ ہوئی کسی چرچ میں تو ہم پہنچ کر کے نہیں لیکن ان کے گانے بازے ان کے طور طریقے اپنے आए अपनी میں رکھ کر کے آئے اپنی مسجدوں میں ضرور ہم نے کر جانا یہ بڑی بدبتی ہے بہاری اور مسلم کی روایت نبی رہی تنامر امتی یس ہلو نل ہلرا نل اللہ پر اے دو ہوشیاں رہنا میری امت میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے دینا کو حلال گانے بازے کو حلال ناچ کو حرام شراب کو ناچ کو حلال نہ جانے ڈانسوں کو دیکھنا بجانا ان سے دوست کرنا حلال کر لیں گے یہاں تک کی آپ نے ساتھ سمایا شراب بھی پینا حلال کر لیں گے یہ کہانی باجے ہماری مسجدوں میں آ رہی ہے۔ اپنے ٹیلی فون کی حفاظت کرو اور اگر اللہ نہ کرے کبھی انسان اگر بھول گیا ہے یہ ساری چیزیں اسلام دشمن طاقتوں نے الہ ایجاد کیا تھا ہمیں دین سے روکنے کے لیے وہ منات میں یستری لا حول حدیث لیدل عن سبيل الله بغیر علم اللہ رب العالمین نے فرمایا اسلام کے دشمنوں نے یہ سارے گانے باجے کی چیزیں ایجاد کی اللہ عن سبیل اللہ, تاکہ مسلمانوں کو اللہ کے ہاتھ سے اسی سے تلاوت قرآن سے عبادت سے روک دے اللہ نے ساتھ ماننا یہ سال بڑے بلا کروں عزاب مہیم ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے اور اگر میرے بھائی کبھی آپ موبائل لے کے آگے بند کرنا بھول گئے اس کو اگر نما انسان ہے رپرا لاتوا خدنا ان نسی وختانا اگر کبھی بھول چوک ہو گئی اور نماز میں گانا آنے لگا بازا آنے لگا جھنٹی بجنے لگی تو آپ سارے نمازیوں کو پریشان کرنے کی بجائے بجائے اس کے سلام پھیرتے ہی امام سے دادا سارے تمہارے گڑے پڑ جائے چپ پھول چالو کر کے آ یہ سب سے بہتر ہے کہ آپ نکالیں اور اس کو کٹ کر دیں لاک کر دیں بند کر دیں یہ صرف آپ کا مر ہوگا اور بستفاق قورما آپ کی نماز ہو جائے گی آپ کی بھی نماز ہو گئی دوسروں کی بھی نماز ہو گئی کسی کو ڈسٹرب نہ ہوا بجائے اس کے نہیں ہم ہاتھ کہ تو نماز ٹوٹ جائے گی تمہاری تو نماز رہ گئی لیکن مسجد کے سارے نمازیوں کی نماز آپ کے ٹیلی فون کی گھنٹی لے گئی اس لیے بند کر گئی اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیف فرمائے اللہ تعالی کو متو سندر بنا انہان عالین ہمیں جو بیمار ہو سکا ہے کلیہ فرما جو پریشان ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے ان عالین ہمیں جو بغرو ہے کرد کو ادا کرا دے بے روزگار ہے اللہ ہم کو حرام روزی سے لگا دے ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے رئیس اللہ کو صحت و رافیت نصیب فرما ان کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ قدم قدم کامیابی کا نصیب فرما جس شہر کے رہتے ہیں ہم ہم رہتے ہیں و کے اشار کا شیخ سلطان اللہ کو آفیت اور صحت و رافیت نصیب فرما ہر بلا صلاح تعالیٰ کو محفوظ کر لے ارحان عالمین ہر آفت سے انہیں بچا لے ان سے انحضر صلاح وہی کام لے جس میں آپ کی رضا ہو امت کی فلاح ہو ملت کی کامیابی ہو وطن کا ایسی ترقی ہو اور ہر ایسے کام اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو روک لے جو امت اور ملت قوم اور وطن کے لیے نقصان دہ ہوحان عالمین اچھے خان سے بجید لے رحان عالوین دنیا کے اندر جو ہماری اتحادی عربی فوج بنی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے اپنی دسرت اور مدد سے مارا مال کر دے جدھر بھی اللہ آپ کے لوگ نگاہ اٹھائیں جدھر بھی قدم اٹھائیں آپ کا کے لیے مجموعین کی مدد کے لیے اسلام اور مسلمین کی ترقی کے لیے اللہ تارہ ان کو کامیابی رسی فرما ہر دشمن جو ان کے خلاف ہوتا ہے ہر عدو جو ان کی کرتا ہے اللہ ادور جواراید القائدین سے محسوس کر لے دشمنوں کے مقرب قریب سے ہمارے اشتہاری عربی فوج کو اللہ تعا محفوظ کر لے نہ دنیا کی سب بڑی قوت سب سے بڑی سب سے بڑے اسلام کے اللہ تعالیٰ اکبر